جی میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اب یہ قافلہ روانہ ہوا معجزات کا ظہور سفر ہی سے شروع ہو چکا تھا حضرت اب ادھر رضی ردی اللہ تعالیٰ کو جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے سامان کو اٹھا کر سب سے الگ الگ چل رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ چلیں گے الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے چلا کہ ٹھیک ایسا ہی ہوا حضرت عثمان ربیع اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں آپ ربضہ میں اپنی زوجہ اور اپنے غلام کے ساتھ رہنے لگے جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا اور جب شتر سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے قریب سے گزرے تو ان لوگوں سے کہنا یہ ابو درغفاری کا جنازہ ہے ان پر نماز پڑھ کر ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو خدا کی شان دیکھیں سب سے پہلا قافلہ جو وہاں سے گزرا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول تھے ان کا تھا اور اپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کافلے کو روک کر اتر پڑے اور فرمایا سبحان اللہ بالکل سچ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ نے کہ اے ابو ذر تو تنہا چلے گا تنہا مرے گا اور تنہا قبر سے اٹھے گا پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اپنے قافلے والوں کے ساتھ آپ کی تدفین کی میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں تبوک میرے آقا علیہ صاحب اسلام جب قریب پہنچے یہ وہی شہر ہے تو جب یہاں میرے آقا علیہ صاحب اسلام نے پہلی ارشاد فروا دیا کہ کل تم جب لوگ تبوک پہنچو گے تو وہاں ایک چشمے پر پہنچو گے سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے لیکن کوئی شخص اس چشمے کو ہاتھ نہ لگائے رسول پاک صلی اللہ عمر جب پہنچے تو وہ چشمہ جوتے کے چسمے کے برابر یعنی ہماری لیس جو ہوتی ہے جوتے کی بالکل ایک پتلی سی دھار بہ رہی تھی اتنے اتنا اس چشمے کے اندر پانی تھا نبی پاک علیہ السلط والسلام نے اس سے پانی منگوایا اس میں چشمے میں کلی فرمائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر اس پانی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو چشمے میں ڈال دیا جائے وہ چشمہ جو بالکل ایک پتلی دھار کی طرح بہہ رہا تھا اب اس چشمے میں پانی ڈالا گیا تو زور دار پانی بہنے لگا اور تیس ہزار کا لشکر اور تمام کے تمام جانور جو تھے اس چشمے سے سیراب ہو گئے بتایا جاتا ہے چشمہ یہی ہے آپ کو انشاءاللہ اس علاقے کی اس جگہ کی کچھ پکچر بھی دکھائیں گے نبی یہ پاک علیہ اسلاتو اسلام جب یہاں پہنچے یا جنگ کیسے ہوئی اتنا طویل سفر اتنی قربانی کی داستان ہے مگر جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں جنگ نہ ہوئی جی ہاں کوئی مارکا نہ ہوا کوئی لڑائی نہ ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میرے آکا علی سرۃ اسلام یہاں پہنچے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو رومی جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے مگر ان پر ہے وہ گھبرا گئے اور وہ مقابلے پر نہ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں اطراف میں فوجوں کو سمجھے کہ پریڈ کرائی گیشت کرایا یو کہیے کہ یہاں ایک طرح سے دورہ ہوتا رہا اور لوگ اسے دیکھ کر ڈرتے رہے اور پھر میرے آکا علیہ سات السلام واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بڑا والا استقبال کیا میرے آکا علیہ ساطو اسلام کو بہت پیارے انداز میں وہاں ویلکم کیا گیا اور نبی پاک علی اسلام کو مبارکباد پیش کی گئی پھر میٹر پیار اس سفر کی واپسی میں نبی پاک علی اسلام جب مدینہ منورہ میں عہد پہاڑ کے پاس سے گزرے تو وہاں میرے اکالیس اسلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہاد عہد ان جبلب نا یہ عہد ہے یہ ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں واقعہ بہت خوبصورت جنگ نہ ہوئی مگر پھر بھی مسلمانوں کو فتح مل گئی مگر اس میں منافقین کا پردہ چاک ہوا صحابہ کرام کی قربانی کی داستانیں رقم ہوئی اور موجزات کا ظہور ہوا بہرحال تبو میں بہت کچھ ہے بتانے کے لیے اب انشاءاللہ شاء آپ کو مسجد رسول جس کے بارے میں ہم نے آپ کو باہر سے دکھائی تھی آئیے اس کے اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہم مسجد رسول میں ہیں بتایا جاتا ہے کہ تبو میں میرے آتا علیت والسلام نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا یہاں خیمہ لگایا تھا اور اس کی یاد میں اس شاخوں نے مسجد بنائی تھی یہ پرانی مسجد کی تصویر ہے اور اب نئی بنیادوں پر اس مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں آنے کی ہمیں سعادت ملی ہے اس مسجد کو اپنے ایمان پر گواہ بھی کریں گے اور یہاں انشاءاللہ دو رکعت ادا کرنے کی بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بڑا پیارا غزوہ اس حوالے سے کہ اس میں کسی صحابی کی کوئی وفات نہ ہوئی کوئی شہید نہ ہوا مگر حضرت ذل بجا دین ان کے علاوہ یہ شہید ہوئے کیسے شہید ہوئے کیا لڑائی کر کے شہید ہوئے نہیں ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ان کا لقب بھی بڑا عجیب ذل بجا دین کیا ماجرا تھا ماجرا یہ تھا کہ قبیلہ بزینہ کے ایک یتیم شخص تھے ان کے چچا نے ان کی پرورش کی جب یہ سن شعور تک پہنچے بالے ہوئے اسلام کے بارے میں سنا اور اب ان کے دل میں جو ہے اسلام کی محبت موجے مارنے لگی مگر ان کا چاچا جو تھا وہ بڑا کٹر کافر تھا غیر مسلم تھا اس کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے مگر جب فتح مکہ کا وقت آیا لوگ فوج در فوج اسلام میں شامل ہونے لگے تو یہ انہوں نے بھی اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ اور میں بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے بڑا بے قرار ہوں یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو کپڑوں کے بغیر غر سے نکال دیا اب انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگا کہ مجھے کمبل دے دو اس کمبل کو دو ٹکڑے کیے آدھا کمبل تہبند کے طور پہ باندھا آدھا چادر کے طور پر اور یہی لباس پہن کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے نماز فجر کے بعد جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئی تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا پیارے اکالطو اسلام نے جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام عبد العضا بتایا یہ بت کا نام تھا تو نبی پاک علیہ السطاط والسلام نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبد اللہ اور تمہارا لقب ذل بجا دین دو کمبلوں والا جی ہاں یہ ذل بجا دین جو تھے یہ دو کمبل والے تھے بہرحال نبی پاک علیہ السولاۃ اسلام کے بڑے قریب رہے اصحب صفا کے ساتھ تشریف رکھتے علم دین حاصل کرتے اور بڑی بلند آواز میں بڑی پیاری آواز میں تلاوت قرآن کیا کرتے جب پیارے آکا علیہ السلاط جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے یہ بھی شوق میں جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے نبی پاک علیہ السلاط السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے راہ خدا میں جہاد میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے صحابہ بھی کیسے تھے آفیت کی زندہ رہ جانے کی گھر خیریت سے لوٹنے کی دعائیں نہ کرواتے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی دعا کرتے نبی پاک علیہ السلاط والسلام نے حضرت عزول بجادین سے کہا کہ تم کسی درخت کی چھال لے آؤ وہ درخت کی چھال لے کر آئے تو تھوڑی سی ببول کی جب چھال لائے تو پیارے آکا علیہ السلاط السلام نے وہ چھال جو تھی ان کے بازو پر باندھی اور کیا دعا کی کہ اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے. اب یہ اتھارٹی دیکھیں نبی پاک علی اللہۃسلام کی خود فرمارے کہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے تو انہوں نے عرصی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے شہادت کی طلب کر رہا تھا اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے یہ دعا فرما دی تو کیا خوب فرمایا نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ تم اس راہ میں اگر بخار میں بھی مرو گے تو شہید کہ گے بہرحال ایسا ہی ہوا ذل تبوت پہنچے اور یہاں پر بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں ان کی جناب وفات ہو گئی حضرت بلال بن حارث کا بیان ہے کہ ان کے دفن ہونے کا عجیب منظر تھا حضرت بلال موزن رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہاتھ میں چراغ لیے قبر کے پاس کھڑے تھے میرے آقا علی سلاسلام خود قبر میں اترے اور حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ پھر انہوں نے آپ علی سلاۃسلام کو اس لاش کو دیا نبی پاک نے لحد میں اپنے ہاتھوں سے اتارا پہرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خود قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا اور کیا خوبصورت دعا دی یا اللہ میں ذل بجادین دین سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اے میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا منظر غور تو کی دیئے حضرت بلال قبر کے کنارے کھڑے ہوں کریمین اپنے ہاتھوں سے لاش کو اٹھائیں نبی پاک قبر میں خود اتاریں حضرت ذل بجادین حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جانے قربان جبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا خوب کہتے ہیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو تمنا کرتے کاش ذل بجادین کی جگہ میری میت ہوتی واقعی جب یہ سنتے ہیں تو یہ تمنا دل سے نکلتی ہے کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا منظر ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت مل جائے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو پیارے اکا علی صاحت کا دیدار نصیب ہو قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی جائے بہرحال بتایا جاتا ہے کہ اسی قبرستان میں آپ کی تدفیر ہوئی ہے ہم ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت بجادین کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے جو سعادت انہیں مرتے وقت نصیب ہوئی اللہ کریم اس کے صدقے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے اور ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں اور کاش یہ مرنا مدینہ طیبہ میں ہو تو کیا بات ہے آقا کے جلوے میں ہو آقا کے جلووں میں آقا کے قدموں میں ہمیں شہادت کی موت مل جائے اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے ہم آپ کو قبرستان کے کچھ اس مناظر دکھا دیتے ہیں آپ جہاں بھی یہ مناظر دیکھیں حضرت رضول بجا دین کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کر دیں دعا بھی کر لیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس قبرستان میں ان کی قبر کہاں ہے لیکن اس قبرستان کے مناظر آپ ضرور دیکھ لیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دراصل بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر وہ چشمہ تھا جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا کلی فرمائی اور اس کے بعد وہ چشمہ موٹی دھار کی صورت میں بہنے لگا الحمدللہ یہ وہ جگہ بتائی جاتی ہے حبیب صلی اللہ تعالی رحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میچر پیار اسلامی بھائیوں دنیا میں جہاں جائیں عجیب داستانیں ہیں اور اب ہم اس وقت گھر میں موجود ہیں جو مسجد الرسول جو ہم نے بھی جگہ دیکھی اس کے بالکل برابر میں یہاں ہم کیسے آئے جب ہم تبوک آئے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا ذہن میں خیال تھا کہ شہر میں کوئی جاننے والا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس ریکارڈنگ کے دوران ہی کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آئے مدنی چینل کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اسلامی بھائی اپنے گھر زبردستی ہمیں لے آئے ہیں کہ آپ ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا ہے تو بہرحال ہم بھی چاہتے تھے ہمیں کچھ لوگ مل جائیں کچھ اسلام پہ مل جائیں جس کے ذریعے ہم یہاں مدنی کام شروع کریں تو ماشاء اللہ ہمارے ہند کی اسلام پہ بھی ہمیں مل گئے پاکستان سے آنے والے مل گئے آپ بھی آ جائیں جائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ کا مجیب مجب الرحمان پر بیٹھے آپ کہاں سے ہیں پاکستان سکھر ہاں سکھر سندھ اور ہند دونوں مل گئے ہمیں ماشاء آئیے ماشاءاللہ السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے ارشد علی. علی بھائی ماشاءاللہ چلیں ارشد علی بھائی یہ دو بھائی ہمیں سندھ کے مل گئے ہیں اپنے گھر لے آئے ہیں اور ہند کے بھی مل گئے ہیں تو انشاءاللہ یہاں آن بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہوں گی اور اللہ نے چاہا خوشخبریاں ملتی رہیں گی مدنی چینل دیکھتے رہیے واقعی دنیا بھر میں جہاں کہیں جاتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت نے آ, پھول کھیت باغات کھلا دیے ہیں ہمیں جا کر بس ان پھولوں کو چننا باقی رہ گیا ہے میرے باپا کی کمائی ہر جگہ موجود ہے بس ہم پہنچنے والے بنے تو دنیا میں ابھی بہت سارے علاقے خالی ہیں بہت سارے شہر اور ممالک خالی ہیں ہمیں جانا ہے اور وہاں بھی اپنے اس پیغام کو پہنچانا ہے میرے مغلگین جو گھروں میں بیٹھ کر مجھے سن رہے ہوں سفر کیجیے باہر نکلیے آپ کے لیے لوگ منتظر ہیں اب ہم ان تینوں اسلام بھائی کو پہلے نہیں جانتے تھے نہ تبوک میں ان سے کوئی رابطہ تھا مگر یہاں ہم رات اور اب صبح ہوئی ہے صرف اور اس میں ہمارے یہ تین اسلام بھائی خیر ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں مزید بھائیوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے سلسلے کی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی زیارات کریں آپ کو بھی زیارتیں کروائیں اور جہاں جائیں وہاں مدنی کاموں کو شروع کریں وہاں مدنی کاموں کا پیغام پہنچائیں مجھے بہت امید ہے کہ اب یہاں پر انشاءاللہ اجتماعات بھی ہوں گے ہل مدنی ہلکے بھی ہوں گے اور مدنی کاموں کی دھونے بھی ہوں گی سلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی صل اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا مدنی قافلہ الحمد للہ تبوک میں آیا ہوا ہے اور یہاں مسجد رسول کے قریب ہمارے رکن شعراء نے الحمد للہ بیان کیا ترغیب دلائی تو وہاں پر اہل محبت اسلامی بھائی ہمیں ملے مدنی چینل کی بہاریں الحمد للہ پوری دنیا میں ہیں اور یہ ایسے اہل محبت ہیں انہوں نے اپنے تأثرات دیے آئیے ان سے ان کا تعارف بھی کرتے ہیں ہم ان کے گھر بھی آئے ان کے ساتھ رکن شعرا بھی الحمد للہ تشریف فرما ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد سہیل صادق ہے اور میں یہاں پہ تقریباً پندرہ سال سے ہوں اور میری ٹیلر کی شاپ ہے یہاں پہ اور میرے بچے وغیرہ فیملی میرے بھائیوں کے ساتھ آپ یہاں رکن شورا عبد بھائی سے ملاقات آپ کی ہوئی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مدنی قافلے کو کیسی فیلنگ ہے آپ یقین کریں کہ میں اس طرح ایک دم سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ابھی اب ہم رات کو ہی ہم عجیت صاحب کے دیکھ رہے تھے پروگرام مگنی چینل الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں بچے ہم جب سے ہمیں پتہ چلا ہم کوئی چینل نہیں دیکھتے اور الحمد ہم مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں Coming, اور رات کو ہی عجیب صاحب زیارتیں کرا رہے تھے تو میری وائف نے کہا کہ, کہ یہاں کیوں نہیں آتے تو بوگ کہ مسجد رسول کی بھی زیارت وہ کروائے نا تو بہت خواہش تھی اس کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے سن لیا ہے لوگ یہاں آ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے سامنے بیٹھ کے عائض صاحب کو آپ کو دیکھا ہے کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ آجی صاحب کو بابا جی کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح دین اسلام پھیلانے کی تفریق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ہوئے نقش قدم پہ چلائے اور دین پہ چلائے الحمدللہ میں بہت مدنی چینل کا اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم آپ میں بیٹھ سکیں اور کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا آئیے ہند کے اسلامی بھائی صاحب ہم تاثرات لے لیتے ہیں ہمارے قافلے سے آپ کی کیسے ملاقات ہوئی رکنے شعرا سے کیسے آپ ملے الحمد للہ میں ایسا ہی کانٹیکٹ کیا تو اس کے بعد عاجی صاحب سے ملاقات ہوئی کہ آپ ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں تو میں رات میں ہی حاجی صاحب کے پاس میں آیا اس کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی اس کے بعد فضر کی نماز ساتھ میں پڑھے ہم لوگ فیلنگ ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں قافلے والوں کچھ بتا نہیں سکتا اتنا خوشی ہو رہی ہے اتنا دل کو ہیں میں حقیقت میں خواب ہے یا حقیقت ہے میں رات میں جب گیا اپنے روم پہ تو دو گھنٹے آجی صاحب بولے جاؤ آرام کر گیا ہو تو میں سوچ رہا ہوں میں خواب میں ہوں جیسے میں خواب میں جیسے ڈھونڈ رہا ہوں اس کے بعد میں الحمد تیاری کیا اس کے بعد آجی صاحب کے ہوٹل میں آئے ساتھ میں ہم لوگ نواز رکنے شروع سے ملاقات ہو گئی مزید نیتیں بھی آپ بتائے نا تبوک میں کیا کریں گے ان یہاں پہ تو ابھی اسلامی بھائی جتنے بھی مل رہے ہیں سب کو ان قافلے کی اور اجتماع میں اس کے بعد درس میں سب کو انشاءاللہ ترکیب دیں گے یہ بچے کہاں سے آ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بچے ماشاء اللہ ان لوگ بھی اچھا الحمد للہ بھائی بچے بھی صبح صبح اٹھ کر اس وقت صبح کے ابھی سات بھی نہیں بجے لیکن سارے بچے بھی آ ہیں یہ سب لگتا ہے مدنی چینل دیکھتے ہیں بہرحال یہ میں عز کر رہا تھا آپ کو پہلے بھی کہ بہاریں ہیں مدنی چینل کی جدھر جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مح الدین موجود دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے موجود ہیں آ, ماشاءاللہ اللہ جاتے ہیں باہر ہیں اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ میر سنت کو اور برکتیں دے ہماری مدنی چینل کو ترقیاں دے آہ. اب امید ہے انشاءاللہ اتنے ساتھ دینے والے اسلام مل گئے ہیں تو اللہ نے چاہ تبوک میں بھی مدنی کاموں کی باہریں ہوں گی انشاءاللہ شاء <سلور> <علالحبیب صل> اللہ سلی حبیب صلی اللہ اچھا یہ مسجد رسول کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہمارے اچھا تو مبارک یہاں انہوں نے بڑھاؤ یہاں ہی لگا کر یہاں پہ جماعت پڑھائی تھی تو وہاں سے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور ادھر آخر کا قلعہ بھی ہے جی دیکھا نا جی یہ بتایا آپ اس دن سے نہیں میرے سے آپ ان کے رشتے دار آئیے فون کر دیا جی تو اب آ سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں تھے آپ محبت کو اظہار کر رہے ہیں اللہ ہماری محبت کو سلامت رکھیں دعوت اسلامی ساری دنیا میں پیغام پہنچا ہے ہیں بہت سارے اسلامے ایسے ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہیں جو گناہوں کی طرف ہیں ان نوجوانوں کو بچانے کے لیے ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ تحوک میں بھی ہمارے درس و بیان کا مجھے سلسلہ مجھے ہو یہاں بھی مدنی کاموں کی باہر تو کوشش کریں نا آپ لوگ مل جل کے ہم اپنے یہ عالم دین اسلامی بھائی ہیں پاکستان سے ہمارے ساتھ آئیں مرتبہ تھے کہ میں ان کو آپ کے پاس چھوڑ جائیں کچھ دنوں کے لیے تین چار دن یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں اور مل جل کر یہاں پر کچھ درس و بیان کا سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر مدینہ منورہ سے قافلے آتے رہیں دیگر شہروں سے بھی مدنی قافلے آتے رہے اور یہاں مدنی کام سکتا ہے کیا پرمانگے آپ ہائل بھی کہیں بھی پچاسوں طرح ہائی گی مہاراشٹر دن آبدی فیرل کے کلو الحبیب سلو تعالی علی محمد واہ کیا جود دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سن حقیقت کتنی مجھ سے سولہ کو کا فی ہے اشارہ تیری سر کار ملا تھا ہے رضا اس شرہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے بزرگوں کے پاس روی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بیت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم السلاۃ وسلام علیک رسول اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم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 نماز روزے, کی نماز روزے کی پابندی, پابندی, پابندی کرتا رہوں گا رہا رہا رہا والدین, کی والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت, غیبت چغلی وعدہ خلافی, وعدہ, خلافی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے فلمے گانے, باجے گانے باجے بے پردگی, بے پردگی وغیرہ, وغیرہ, وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ, اے اللہ میری اس توبہ کو, اس توبا کو توبا قبول, فرما قبول فرما اور مجھے, اور مجھے میرے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 دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غو سے پاس اللہ تعالی ان ہو کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب و سے اعظم کے مریدوں میں, مریدوں میں قبول فرما, قبول فرما اور کل قیامت, قیامت میں و سے پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ وسلام علی یا نبی اللہ وعلی علی کا صحابی یا نور اللہ بچے اسلامی بھائیوں الحمدللہ للہ ہماری ملاقات ہوئی اللہ تعالی ہمارا ملنا قبول فرمائے لیکن مسلمانوں کا آپس میں ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تو آپ سب کو نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ پابندی کے ساتھ پانچ وقت نماز پڑھنے کی نیت کر لیجیے اور اس طرح جن اسلامی بھائیوں کے چہروں پر داڑھی نہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آقا کی سنت ہے یہ بھی سجائیے یہ قبر میں ساتھ جانے والی سنت ہے تو ایک مٹھی داڑھی پوری ہوگی ان تو اللہ نے چاہا جب نبی پاک کا دیدار ہوگا سنت کے مطابق انشاءاللہ قبر میں اٹھے گی کیا بتائے اللہ چلے ہمارے مسائل صاحب خانہ نے نیت کر لی اللہ تعالیٰ اب پوری ایک مٹھی آج کے بعد کاٹنی نہیں ہے چلے بھائی ہمارے ہندی ماشاء اللہ یہ سنت وہ ہے جو قبر میں ساتھ جانی ہے تو ہمت کریں اور میرے مدری منع بھی سارے نماز کی نیت کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور مدری چینل دیکھیں اور گناہوں بھرے چینل نہ دیکھیں اور لوگوں کو بھی اس مدری چینل کی دعوت دیں اور ساتھ ساتھ آخر میں عرضی ہے کہ ہم تو اب چلے جائیں گے آپ سے عرضی ہے کہ اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں میں بھی نمازی بنوں دوسروں کو بھی نمازی بناؤں میں بھی گناہ سے بچوں میں دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤں میں بھی سنتوں پر عمل کروں میں دوسرے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ سنتوں کا عامل بناؤں آپ تو اس شہر میں ہیں تبوک وہ شہر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں میرے آقا تشریف لائے اور قربانی کی داستانیں رقم کی گئی عظیم, عظیم واقعہ ہے کہ لوگوں نے یہاں آ کر صحابہ کرام علی بردوان نے آ کر کس طرح اپنا مال و دولت اٹھایا کس طرح یہ طویل سفر کیا اب تو ہم ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ اونٹوں پر پیدل گھوڑوں پر سفر ہوا تھا اور پھر گرمی کا عالم تھا تو یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی دین کی خاطر کچھ قربانی دینی چاہیے ہم صرف پیسے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہم سب کو کبر میں بھی جانا ہے اس کبر کی تیاری کیجیے اللہ ہم سب کی آخرت بہتر فرمائیں آپ بھی بج کے لیے دعا کیجیے گا آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا صبح صبح جمع بھی ہو گئے ناشتہ بھی کرایا لاپاک آپ سب کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ ہمیں <تصفح> اجازت دیجیے